نمبر پندرہ یہودیوں پر عذاب قبر عن ابی ایو برضی اللّہ عن قال خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجب شمسمن فقول یہود و فی قبورہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی اور ارشاد فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے